إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تمام تعريفات وتوصيفات اس الله ليه جس نے انسان کو انسانیت کے راہ دکھانے کے لیے اور جس نے بندوں کو بندگی کے راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری وساری فرمایا اور تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو خصوصاً اس ذات مقدسہ متحرہ مبارکہ متبرکہ پر جن کا نام نامی, نامی اسم غرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خطب مصنوعہ کے بعد ہم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماج فرمانے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الغمۃ الرسول أَنِ عبود اللہ وج تنب کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں ان کی دعوت یہ تھی اور ان کی تبلیغ یہ تھی وہ یہ کہتے تھے اپنی قوم سے عنی ابود اللہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو بج تن تعبوت اور تمام تابوت کا انکار کرو تمام شرکیات بداعت کو چھوڑ دو صرف ایک اللہ کو مانو یہ ہے ترجمہ اس مناسبت سے ہمارا موضوع خداوت ہے رسون پر ایمان جیسا کہ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان یہ تین ہو چکا اور اب ہمارا اس خطب جمعے میں چوتھا مرحلہ ہے رسولو پر ایمان رسولوں پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے رسول پر ہمارا ایمان مکمل کب ہوگا ہم کب رسول کے ماننے والے مکمل کہلائیں گے تو چھ باتیں ہیں یا چھ چیزیں ہیں یا ہم چھ باتوں کو ماننے کے بعد یا چھ چیزوں کو ماننے کے بعد ہم مکمل رسول پر ایمان لانے والے کہلائیں گے ان میں سے اگر کوئی بھی نقص آ جائے یا کمی ہو جائے تو ہمارا ایمان رسول پر نامکمل ہوگا اور ناقص ادھورا کہلائے گا مختصر میں سب سے پہلی بات اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اس کو مانا جائے سب سے پہلی بات بالکل غور سے سنیں گے آپ سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان اس بات پر لایا جائے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے پہلی بات دوسری بات اس بات پر ایمان لانا کہ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرکے سے منع کیا ہے روکا ہے یہ دوسری بات تیسری بات اس بات پر ریمان لانا کہ تمام رسول انسان تھے بشر تھے انسان کے علاوہ کوئی صفت اس کے اندر نہیں تھی اور چوتھی بات اس بات پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء کرام تمام رسول نے اپنی دعوت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا اپنی قوم کو اس میں خیانت نہیں کیا اس میں کمی نہیں کیا بالکل بالکل مکمل طریقے سے اس کو پہنچا دیا امین یہ چوتھی بات اور پانچویں بات اس بات پر ایمان لایا جائے کہ سب سے مقدس جماعت سب سے متبرک جماعت سب سے افضل جماعت سب سے برتر جماعت وہ کس کی ہے انبیاء کرام اور رسولوں کی ہے اس بات پر ایمان لایا جائے اور آخری بات اور چھٹی بات اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو کچھ نشانیاں دی ہیں کچھ مجزاد عطا کیے ہیں جو ان کی دین کی تصدیق کرتی ہیں کہ جو دین لے کر آئی ہیں اللہ کے رسول یا جتنے بھی رسول آئے ہیں جو وہ موجودہ اور وہ نشانی اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے کہ نہیں یہ رسول ہی ہیں یہ رسول من جانب اللہ ہیں چھ بات ماننے کو ایمان مکمل ہمارا ہوگا رسول پر ورنہ نامکمل اور ناقص کہلائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے بات روک دیا جائے تو ہماری بات ہمارا موضوع مکمل ہے کیونکہ چھ بات کو ماننا ہے اچھے بات کو ماننے کو بولتے ہیں رسول پر ایمان لیکن یہ مختصر ہے ہم نے جو بیان کیا ہے یہ مختصر ہے چھ بات اتنی بات کو ماننے کو بولا جاتا ہے رسول پر ایمان اگر ہم بات نہ بھی بولیں آگے تو ہماری بات مکمل ہے لیکن انشاءاللہ میں اب اس کی وضاحت کروں گا الگ الگ چھ باتیں ہیں نا ماننے کی میں الگ الگ, الگ ایک ایک پوائنٹ لیکن اس کی وضاحت تشریح کروں گا سراہد کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اب توجہ دیں بہت ہی علمی باتیں آنے والی ہیں آپ کے سامنے تو چھ بات ایسی ہیں یہ باتوں کو ماننے کوئی رسول پر ایمال مکمل گھوما ہو رہا ہوگا تو سب سے پہلی بات ہم نے کیا بولا تھا سب سے پہلی چیز سب سے پہلی بات یہ ہے رسول پر ایمال لانے کے تعلق سے کہ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا ہے دلیل قرآن میں پاگول کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا ہے اس کی دعوت کیا تھی ان کی تبلیغ کیا تھی ان کا کیا تھا ان کا فرض کیا تھا عبد اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وی طوط اور تعاون سے پرہیز کرو شرکیات سے پرہیز کرو بدعات سے پرہیز کرو خرافات سے پرہیز کرو عنی عبد اللہ طریب الطاغ اسی طرح قرآن میں کہا بھائی محمد نلہ خلافی نظیر کہ کوئی امت ایسے گزری نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو ہر امت میں ڈرانے والا بھیجا گیا ہے تو یہ ہے اس کی وضاحت قرآن نے کہا کہ ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اب رسولوں کی تعداد کیا ہے تو ایک مسرت احمد کی ایک حدیث ہے رئی حدیث کے تعلق سے لیکن وہ ضعیف ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہم بیم لیکن وہ ظائف ہے تو انبیاء کرام بے شمار ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام بے شمار ہیں اب اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ انبیاء کا نام رسولوں کا نام تسکرا قرآن میں نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک وطہ نے کچھ نبی کچھ رسول کا تذکرہ واقع اللہ نے بیان کیا قرآن میں دلیل قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا رُسْلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولقد من قبل ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے من کچھ رسول ایسے ہیں کچھ نبی ایسے ہیں جس کا تذکرہ اس کا واقعی ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور کچھ رسول ایسے ہیں جس کا تذکرہ اس کا واقعی ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے دلیل دیکھ رہے ہیں آپ سارے دلال مد نظر ہونی چاہیے سامنے میں ہر بات کی دلیل تو کچھ رسول ایسے ہیں جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور کچھ رسول ایسے ہیں جس کا واقعہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے ہی نہیں اسی وجہ سے یہ ہے پہلی بات دوسری بات کہ تمام رسول نے تمام انبیاء کرام نے صرف ایک اللہ کی دعوت دی ہے توحید کی دعوت دی ہے اور فرقے سے روکا ہے دلیل قرآن نے کہا اللہ ہم نے اس پر یہ وحی کی تھی یہ کہا تھا ان سے کہ آپ لوگوں سے یہ بتا دیجئے آپ اپنے قوم سے یہ بتا دیجئے کہ اللہ اللہ فون کہ صرف ایک الحا کی عبادت کرو نہیں کوئی معمو دے صرف ایک اللہ اللہ عنا فاغ الصرف تم میری ہی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اسی طرح قرآن نے کہا رسول علی عبد اللہ بری تنیب الطاغت ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں ان کی دعوت یہ تھی ان کی تبلیغ یہ تھی عنی عبود اللہ وجی تنیب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تعاغت سے پرہیز کرو تو دیکھ رہے ہیں تمام رسول کی دعوت شرک سے بیداری اور توحید کی دعوت تو تمام رسول نے توحید کی دعوت دی شرکی سے روکا تیسری بات کہ تمام رسولوں نے اپنے دین کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا اس میں کمی نہیں کیا اس میں نقص نہیں کیا مکمل طریقے سے امانت داری کے ساتھ اپنی قوم کو بات پہنچا دی دلیل قرآن نے کہا اللہ <تصفيق> کہ تمام رسول نے الله کہ تمام رسول نے تبلیغ کرتے تھے تمام رسولوں نے تبلیغ کر دیا بات کو پہنچا دیا اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے کسی سے ڈرنے والی وہ نہیں تھے بال اکسدن وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے وہ کفاب اللہ اور اللہ اپنے رسول سے حساب لینے کے لیے کافی ہے تو یہ بات اللہ نے فرمائی ہے تمام رسول کے تعلق سے تمام رسول نے تمام نبیوں نے اپنے پیغامات کو پہنچا دیا اپنے قوم کے سامنے اسی طرح خصوصا فرمایا ہے اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے حفیظہ ان علیہ البلاک اے میرے حبیب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفتار مکہ فی نہ رضو منہ پھیر لیں آپ کی بات کو نام آنے فمار صلی اللہ کا علیہ حفیظہ تو ہم نے آپ کو نگا بنا کر بھیجا نہیں ہے آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اِنّا اِنّ آپ کر اسی طرح. قرآن نے کہا محمد عریف صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ داروگا نہیں اس کے پیچھے کہ اس کے پیچھے لے کے گھومتے رہے بندوق یا اس کو منواتے رہے آپ کا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے پہنچا دینا ہے اسی طرح قرآن نے کہا مما علیہ اللہ بلاب المبین رسول کے تعلق سے فرمایا ہے اللہ نے کہ میرے اوپر میری ذمہ داری صرف یہ ہے اللہ بلابین کل کھل آباد کو پہنچا دیا جائے اسی طرح قرآن نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رسول ما من ربک تفعل فما بلغت من ربک آپ پہنچا دیجئے آپ تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی ماں ان ضرور جو آپ رب کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے قرآن حدیث کی تبلیغ کر دیجئے آپ بھائی تفال پاما بلّا اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا پاما بلّ ترسا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں ہے و اللہ عصم المیر اور اگر آپ تبلیغ کریں گے آپ اللہ کے کام کو کریں گے دعوت کو پھیلائیں گے اگر اس میں مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی دکھ آئیں گے رنج آئیں گے اور دشمن کے حملے ہوں گے و اللہ عصم المیر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اللہ کو لوگوں سے بچائے گا ان اللہ یہ دلکم کیا خرید اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت دیتا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا اور کیا آپ نے کہ رسولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ مکمل طریقے سے بات کو پہنچا دیں اور وہ ایسا کام کرتے ہیں پہنچا دیتے ہیں وہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام رسول جو ہیں وہ انسان تھے بشر تھے انسانیت کی جو صفات ہیں جو خصوصیات ہیں ان کے اندر موجود تھیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک رسول ہو جائے تو وہ انسانیت سے نکل جائے بشریت سے نکل جائے فرشتے بن جائے ایسا نہیں ہے تمام رسول انسان تھے اور جو رسول ہوگا وہی انسان ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خصوصیات کے حامل ہو جائے جو صفات اللہ کی ہے وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہے اور یہی مسئلہ اور یہی بنیادی وجہ ہے رسول کے انکار کی ازل سے ابد تک شروع سے لے کر ابھی تک یہ بات چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی رسول کے نہ ماننے کے تعلق سے اس کی وجہ کیا ہے رسول کو جو لوگ نہیں مانا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ان کی وجہ یہ تھی وہ مانتے تھے یہ کہ جو انسان ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے جو انسان ہو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے کفار مکہ ایک انسان کو رسول نہیں مانتے تھے کہ محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف سے لے کر آئے جب وہ دن لکھ رہے تو انہوں نے کہا کفار مکہ سے قولوا لا الہ الا اللہ تطلحو اے ارب والے تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے ان لوگوں نے کہا کہ یہ رسول کیسے ہو گیا یہ تو انسان ہمارے طرح ہے ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے یہ رسول کیسے ہو گیا مطلب ان کی نظر میں اور ان کے سمجھ کی سمجھ کے مطابق ان کے فہم کے مطابق ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول بازار میں گھومتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جس قرآن اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہا وقال رسول یا خلو فیما زیرہ <سؤال> <او يلقا ال nostro> <مصفورا> نبی کے تعلق سے وقالو کہ یہ رسول ہو سکتا ہے کھانا شفلاسوا بازاروں میں گھومتا ہے یہ رسول کیسے ہو گیا جو بازاروں میں گھومے جو کھانا کھائے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں پھر تذکرہ قرآن نے کہا اس کے تعلق سے لولا, انزلائی لولا انزلائی ملک کیوں نہیں ایسا کیا اللہ نے کہ اس پر فرشتے نازل کر دیا تاکہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا وہ ڈراتا فرشتہ کرانے والا ہوتا یہ من ڈراتا یہ نہیں بولتا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے اللہ نے یہ بات کہی ہے بندی کے تعلق سے یہ نہیں بولتا یہ تو ایک انسان ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے چاہوں نہ ماہوں ندیرہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو ڈرانے والا ہوتا یا اگر اگر مان بھی لیا جاؤ اور اگر یہ لو قاعرہ کر جو بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رسول ہیں تو رسول ایسا کیسا غریب ہے کچھ گھر مکان نہیں ہے کچھ بنگلہ نہیں ہے کچھ اس کے پاس مال و دولت نہیں ایسا کیوں اگر یہ رسول مان بھی لیتے ہیں تو ایسا کیوں اتنا اللہ جس کو رسول بنایا ہے اس کو اپنے پیغام دیا ہے وہ اتنا بالکل دولت اس کے پاس نہیں ہے خزانے نہیں ہے تو قرآن نے کہا اس کے تعلق سے اور جو لوگ قائل ان کو فار مکہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ نے اس پر خزانہ حاصل کر دیا <تصفح> او <لوجنت> وہ رہتا، سہراح ہوتا اچھا رہتا، خوش خورم کی ظالم نے کہا, کہا الظالمون اپنے پیروکاروں سے پیروی کر لی اس کی بات مان لی تو تم ایسے شخص کی بات مانو گے مشہور ہے جو سہردا ہے جو جادو کیا ہوگا ہے اس کی بات مت مانو یہ جادو کیوں ہوا شخص ہے تو آپ نے نقشہ دیکھا کہ شروع سے لے کر اور آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو انسان ہو رسول نہیں ہو سکتا اور آج بھی وہی ہے کفار مکہ کیا مانتے تھے انسان کو رسول نہیں مانتے تھے بلکہ وہ مانتے تھے کہ جو انسان جو رسول ہو وہ فرشتہ ہو سکتا انسان نہیں ہو سکتا اور آج بھی یہی ہے اگر آج بولا جائے کہ رسول انسان تھے نہیں رسول انسان نہیں تھے رسول تو تھے رسول انسان نہیں ہو سکتا رسول کے اندر ایک نوری رسول جو ہوتا ہے وہ نوری مخلوق ہوتا مطلب فرشتے فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں تو آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے آپ پوچھیں کسے سے آپ باہر میں رسول تو کیا مانتے ہیں آپ بولیں گے نہیں رسول انسان نہیں ہے رسول بشر نہیں ہے بلکہ وہ نوری مخلوق ہیں اللہ نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے تو آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے کُفار مکہ مانتے تھے کہ انسان رسول نہیں اور آج مانتے جو رسول ہے وہ انسان نہیں بات ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے بات ایک ہی ہے وہ مانتے تھے جو انسان ہے رسول نہیں اور آج مان سے جو رسول ہے وہ انسان بات ہے کہ وجہ دونوں ایک ہے تو تمام رسول انسان ہوتے ہیں جیسے قرآن نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ماں ہزا اللہ بشر کم یا اکلو ممکل ہوں بشرکم انخوا سے رول کہ ان کے سرداروں, کے سرداروں نے کہا جب ان کی بات پھیلائی گئی کہ یہ رسول ہیں حضرت نع علیہ السلام یہ رسول ہے یہ دعوت دیتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا مہاد اللہ مشرم مصرکم یہ تو صرف تمہارے طرح انسان ہے یا سلو اماتا سلون امین یہ کھاتا جس طرح تم کھاتے ہو وشرب المات اور یہ پیتا جس طرح تم پیتے ہو ولی نتا تم اگر ہم نے اس کی تعداد کر لی اگر ہم نے اگر تم نے اس کی بات مان لی اپنی طرح ایک انسان کی بات مان لی تو ہم تب خسارا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اسی طرح قرآن نے کالو لوگوں کی فاق، ہدایت آجانے کے بعد صرف اس بات نے کہا کہ اب کہ اللہ بشر رسولہ کہ اللہ رسی کے رسول کو انسان منا کر بھیجا ہے یہ کیسی بات ہے جو رسول ہو انسان نہیں ہو سکتا تو یہ ساری آیتی کریما یہ بتلاتی ہے یہ خبر دیتی ہے کہ ایک رسول کو انسان ماننا بڑا محال تھا ان کے لیے رسول کو انسان نہیں مانتے تھے تو تمام رسول انسان ہوتے ہیں انسان مانا جائے اور پانچویں بات اس بات کو مان لائی جائے رسول کے تعلق سے کہ تمام رسول انبیاء کرام کی جماعت مقدس متبرک افضل جماعت ہے سب سے پہلی بات یہ مانی آپ اس طریقے سے مانیے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے انسان دلیل قرآن نے کہا لقل وفی احسن تقویب ہم نے انسان کو بہترین سانچی میں ڈھال دیا ہے تو تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے انسان پھر انسانوں میں تو سب سے بہترین جماعت کون سی ہے سب سے مقدس جماعت کون سی ہے انسانوں میں سے امبیا کرام کی جماعت ہے سب سے مقدس جماعت سب سے اچھی جماعت سب سے افضل جماعت دلیل قرآن نے کہا وَإِنَّهُمِ عِندَنَا لَمِنَ رسول تمام ہیں ہیں پاکیزہ لوگ ہیں مقدس لوگ ہیں متبرک لوگ ہیں افضل لوگ ہیں قرآن نے کہا وَإنَّهُمِ عِندَنَا لَمِنَ برگزیرہ چنندہ مصطفیٰ لوگ ہیں اخیار اور اچھے لوگ ہیں تو سب سے مخلوق میں سب سے افضل کون ہیں؟ انسان پھر انسان میں سب سے افضل جماعت کون سی ہے کی جماعت پھر ان،, ان میں سے کون ہے سب سے افضل مقدس کون ہے جس کا تذکرہ جس کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے وہ ہیں پچیس جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ان سے افضل کون ہے میں سے افضل کون ہے سب سے افضل ان سے بھی افضل کون ہے وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کو کتنے نبی ہیں وہ وہ کتنی تذکرہ قرآن میں کیا ہے اللہ نے نبی کے تعلق سے وہ ہے پچیس پچیس ہیں اور وہ پچیس کے نام میں گرا دیتا ہوں مختصر میں تاکہ ذہن میں بات رہے وہ پچیس انبیاء کرام ہیں جس کے تذکرہ قرآن میں موجود ہے سب سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادبی علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لط علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یاحیٰ علیہ السلام حضرت یسا علیہ السلام حضرت لکیق علیہ السلام حضرت داؤود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عز... حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت شہاب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین میں آئے یہ ہیں تذکرہ 25 جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یہ ہے پچیس تو انبیاء کرام کی جماعت مقدس ہے ان میں سے افضل کون ہے یہ پچیس ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا ہے یہ پچیس ہے اور ان سے بھی افضل کون ہیں ان پچیسوں میں سے افضل کون ہیں پانچ ہیں پانچ کون ہے وہ پانچ کون ہے پہلا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حضرت نو علیہ السلام تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے پانچ ان پچیسوں میں سے پانچ افضل ہیں دلیل قرآن میں وعین احزنا وحیح ابراہیم نے مری کہ یاد کرو اس وقت سے کو جب ہم نے مساق لیا عہد لیا عہد و پامان لیا کس سے منٹ آپ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہے محمد تو آپ سے ہم نے مساق لیا عہد لیا وہ من کا من نو اور منہ سے ہم نے مساق لیا عہد لیا وہ ابراہیم ابراہیم سے لیا وہ موسا موسا سے لیا وہ عیسا اور عیسا مرگیم سے لیا ہم نے تو یہ پانچ ہیں سب سے عبدل جماعت مخلوق کون ہے انسان انسان سے بھی مقدس جماعت انبیاء کے رام ان میں سے بھی افضل کون ہے پچیس پچیس سے افضل کون ہے پانچ اور پانچوں میں افضل کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل قرآن نے خود بولا ہے ابھی خضر من النبی کی قوم مین کے قرآن نے جو پہلا لفظ جو بولا مین کے منکا کا جو خطاب ہے منکا کا جو خطاب ہے تاپ تب ضبر کا اس خطاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں سب سے پہلا نام کس کا آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے تو پانچوں میں سے سب سے افضل کون ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ مرحلہ کس طرح آ رہا ہے وہ سب سے افضل مخلوق میں انسان ان سے بھی مقدس جماعت انبیاء کرا ان سے بھی کون ہے پچیس ان سے بھی افضل کون ہے پانچ ان سے بھی افضل کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مرحلہ یاد ہونا چاہیے بالکل دلال کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ تو یہاں تک بات آئی کہ اللہ نے مقدس جماعت بنائی ہے انبیاء کرام کی اور رسولوں کی اور چھٹی بات اور آخری بات یہ ہے اس بات پر ایمان لایا جائے انبیاء کرام اور رسولوں کے تعلق سے کہ تمام رسولوں کو اللہ نے مجزہ اور واضح نشانیاں عطا کی ہیں جو نشانیاں اور جو دلائل اس کے دن کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ رسول من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں اپنی طرف سے بات گھرنے والے نہیں ہوتے ہیں دلیل قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے سب کو ہم نے مجزہ ادا کیا ہے سب کو مجزہ دیا ہے مجزات ان کے الگ الگ ہوتے ہیں زمانے کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے لیکن مجزا اللہ سب کو ادا کیا ہے مثال کے طور پر حضرت مصع علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے نو مجزا دیے تھے نو مجیزہ دلیل قرآن نے کہا <تصفح> ولپین بگینات کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو تسع آیات آیاتمبینات نو مجزا ادا کیے نو نو کیا ہے یہ نہیں فرسل مستفان فرسل مطوفان ول جراج ولکمل کہ ہم نے ان کے قوم میں ان کے شکلے میں ومل جو پہ بھیجا وفاد کو بھیجا ودم اور خون کو بھیجا تو یہ پانچ پانچ تو یہ ہو گئے اور دو اس اہت کریمت پیچھے ہے دو کون ہے وَلَقَدْ عَلَى فِرَعونَ کہ ہم نے گرفتار کر لیا مصیبت میں, میں؟, میں گرفتار کر دیا ہم نے پانچ اور سات ہے کیا منقص منسمر اور پھلوں کی کمی میں ہم نے اس کو مبتلا کر دیا گرفتار کر دیا تو یہ ہو گئے دو اس سے پہلے سنین پھلوں میں کمی پانچ دو سات اور دو اور باقی ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے صورتحا کے اندر میں ہے وہ کیا ہے لاٹھی کا صاف بن جانا دلیل قرآن نے کہا کا لال قیاموسا کال قا پی رہی تن تسا اے موسا علیہ السلط اپنی لاٹھی کو آپ پھینک زمین میں یا موسا اے موسا اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے آپ پہ رہی وہ بن گئی دوڑتا ہوا بن گیا وہ تو یہ پھر کہا اللہ نے کاراخوش ہاں اب اس کو پکڑ وہ ڈریے پہلے حالت میں لوٹ جائے گا وہ, وہ لاٹھی بن جائے گی پھر سے تو یہ ہے آٹھواں مجیزہ اور نواں مجیسا کیا ہے ہاتھ میں جب وہ ڈالتے تھے بغل میں ہاتھ تو وہ سفید ہو کے نکلتی تھی دلیل قرآن نے بولا ہے کہ بس بومیت کا تخروج رسو آیا تنخرا اے موسا اے نبی آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیے وقت گنیا تک جنا ہے اپنے بازو میں ڈالیے آپ اور پھر وہ نکالیے تخروج بھائی رسو وہ نکلے گی بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کے نکلے گی تو یہ ہے نو مجزہ کل مجزہ نو ہے آپ نے یہ دیکھا بلال کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نو مجزے ہیں اسی طرح اور بھی مجزے منا کا اترنا سمندر کا پھٹ جانا یہ بھی ہے لیکن تذکرہ قرآن میں جو ہے وہ فلم سراپ کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کتنے ہیں وہ نو ہیں اسی طریقے سے سب سے بڑا مجزہ اور زندہ جاوید جو مجزہ ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے سب سے بڑا مجزہ اور باقی رہنے والا موجودہ قرآن ہے کسے دیا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تمام مجزہ سے سب سے بڑا مریضہ سب سے بڑا مجزا یہ ہے قرآن ہے آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا سارے مجزات ختم ہو گئے ان کے زمانے تک محدود تھے وہ قوم دیکھی وہ ختم ہو گیا قوم نے دیکھ لیا یہ مجزا ہے وہ ختم ہو گیا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے یہ دعویٰ کیا اگر آپ نبی ہیں تو آپ اس پہاڑ سے اٹھنے کو نکال دی حملہ اٹھنے کو نکال دی تو حملہ اٹھنے نکل گئی قوم نے دیکھا ختم ہو گیا لیکن یہ قرآن ایسا مجسا کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے زندہ جاویز مجزہ سب سے بڑا مجزہ یہ لوگ اس کی چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ مجسا نہیں تو کیا ہے تو آپ نے غور کیا پر آپ نے دیکھا ساری بات بالکل واضح ہے اور صراحت کے ساتھ ہم نے بیان کر دی ہے رسول پر ایمان کیسے لایا جائے جا؟ کس طریقے سے لایا جائے جا؟ کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے تو یہ چھ باتیں ہیں اس کو ماننا ضروری ہے تو آخر میں ہم سمجھتے ہیں بات تو بہت لمبی ہو جائے گی چونکہ مختصر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا رسول کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم و عمل میں برکت نصیب فرما اور ایمانیات کے جو شعبے ہیں اور اس کے جو برخلاف جو نواقی ایمان ہیں ایمان کے توڑنے والی چیزیں ہیں ہمیں اس کو سمجھ کی توفیق عطا فرما ہما توفیق اللہ بلّہ جون قریب الملک البر العف الرحیم